ولاش ہو اور جب موسا علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے آپ تیس سال کے ہو گئے وسط اور آپ ٹھیک توانا ہو گئے آ تئی حکم تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا وہ اور اسی طرح نج ذل محسینی نیکی کرنے والوں کو ہم سلا دیتے ہیں موسا علیہ سلاۃ والسلام کی والدہ بھی نیک اور حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام تو اللہ کے نبی ہیں ان کی شان تو بہت بلند و بالا ہے نیکی کرنے والے کو دنیا میں بھی سلا ملتا ہے نیکی کا سلا دنیا کے اندر بھی ہے اور برائی کا انجام دنیا میں بھی ہے ہم جو نیکی کریں گے اس کی برکتیں دنیا میں ضرور ملتی ہیں اس لیے بندہ اگر چاہتا ہے سکون چین اطمینان حاصل کرنا تو رب کو راضی کرنے والے کام کرے وداخل مدی نتا حضرت موسا علیہ سلاۃ و جب تیس سال کے ہو گئے تو آپ لوگوں کو تبلیغ فرماتے ہیں اور بنی اسرائیل کو جا کر کہتے کہ اللہ کی فرما برداری کرو چونکہ بنی اسرائیل تھے تو مسلمان مگر فرونیوں کے غلام بننے کی وجہ سے اور ان کے زیر تسلط رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں میں بگاڑ بہت زیادہ آ گیا تھا آپ انہیں جا کر سمجھاتے اور جو فرونی ملتے انہیں الگ طور پر آپ جا کر یہ کہتے کہ فرعون خدا نہیں ہے یہ بت تمہارے خدا نہیں ہے اور آپ ایسے علاقے میں جاتے جس علاقے میں لوگ آپ کو نہ جانتے ہوتے اور ایسے وقت آپ جاتے جب سناٹا ہو کوئی اکا دکا آدمی مل جاتا تو آپ اکیلے میں اسے سمجھاتے وہ داخل المدینتا اور آپ شہر میں داخل ہوئے اللہ من غفلتہ اس وقت داخل ہوئے جب شہر کے رہنے والے غفلت کا شکار تھے بہت زیادہ سخت وہ گرمی کا موسم تھا شدید دھوپ تھی اور دوپہر کا وقت تھا لوگ اپنے گھروں میں تھے اور سڑکوں پر سناٹا تھا فوجد فی ہاں رجولئی علیہ السلام نے اس شہر میں دو مردوں کو دیکھا یقیلا جو آپس میں لڑ رہے تھے ہزام آتی ہی ایک تو حضرت موسا علیہ السلام کے گروہ سے تھا یعنی بنی اسرائیلی مسلمان تھا وہ ہاضا بن ادب بھی ہی اور دوسرا حضرت موسا علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا یعنی فرونی تھا ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا معاملہ یہ تھا کہ فرون نے جب بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا تو غلامی کی تدبیر اس نے یہ کی تھی کہ ہر ایک بنی اسرائیلی کو ایک فرونی کے اختیار میں دے دیا کہ وہ اس کو مارے اس سے کام لے اس طرح جتنے فرونی تھے ان کے پاس ایک یا دو بنی اسرائیلی غلام بنے ہوئے تھے تو یہ مار مار کے ان سے کام لیتے بڑی سخت وہ سزائیں دیتے اب یہ ہوا تھا کہ جنگل کے اندر انہوں نے لکڑیاں کاٹی تھیں اس بنی اسرائیلی غلام نے اور جب وہ لکڑیاں کاٹ چکے اب اس فرونی کافر نے کہا کہ یہ لکڑیاں تم اپنے سر پر رکھو اور شہر تک لے کر چلو وہ بوجھ بہت زیادہ تھا تو انہوں نے کہا مجھ سے یہ نہیں اٹھ سکتا تو اس نے مارنا شروع کر دیا اور کا نخرے کرتا ہے چل اس بوجھ کو اٹھا تو جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں آج بھی بڑے بڑے سیٹ اور بڑے بڑے مالدار اپنے نوکروں پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہیں اور چونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے اگر وہ یہ کہے کہ یہ کام میری طاقت سے زیادہ ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں دوسرا رکھ لیتے ہیں اسی طرح جانوروں پر بھی ظلم کیا جاتا ہے آپ نے گدا گاڑی چلانے والے کو دیکھا ہوگا کہ وہ اتنا بوجھ اس گدے پر ڈال دیتا ہے کہ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ پیچھے کا جو بوجھ ہے اس کی وجہ سے گدے کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں مگر انہیں خوف نہیں آتا جنگل کا قانون ہے جس کی طاقت ہوتی ہے وہ اپنا رو ببدبا دکھاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی طاقت پر ناز کرنے سے محفوظ فرمائے آجزی ان ساری عطا فرمائے منشی آتی ہی پس موسا علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اس شخص نے جو موسا علیہ السلام کی قوم سے تھا یعنی مسلمان اس نے موسا علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اللّی من عدو بھی اس کے خلاف مدد کے لیے پکارا کہ جو موسا علیہ السلام کا دشمن تھا یعنی کافر موسا علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی یہ تو ظلم ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس نے موسا علیہ سلاۃ والسلام سے کہا کہ تم مجھے منع کرتے ہو میں اس کو اور ماروں گا اور وہ مسلمان کو بہت زیادہ مارنے لگا تو موسا علیہ سلاۃ والسلام اس وقت اپنے حال کو چھپائے ہوئے تھے آپ یہ ظاہر کرنا نہ چاہتے تھے کہ میں فرونیوں کے اعمال سے بیزار ہوں میں فرعن کے محل میں رہتا ہوں مگر مجھے فرعون کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس وقت آپ جب اسے گفتگو کر رہے تھے وہ موسا علیہ السلام کو جانتا بھی نہیں تھا لیکن وہ بنی اسرائیلی مسلمان جانتا تھا موسا علیہ السلاط والسلام نے اسے ایک مکہ رسید کیا ایک گھوسا مارا فوق کا ذہو موسا علیہ السلام نے اسے ایک مکہ رسید کیا, کیا یہ مکہ اس لیے مارا تھا تاکہ یہ مسلمان کو مارنا چھوڑ دے اور ظلم سے باز آ جائے فلیہ تو ایک ہی مکے میں اس کا کام تمام ہو گیا اور وہ مر گیا تو موسا علیہ سلاۃ والسلام نے جو مکہ مارا تھا تو آپ نے تو اپنے اعتبار سے مکہ مارا تھا لیکن اس میں نبوت کا جلال تھا اور موسا علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت دی تھی تو جب وہ اس نے مکہ کھایا تو اس کا کام تمام ہو گیا شیطون آپ نے کہا یہ شیطانی عمل ہے یہاں مراد یہ ہے کہ میری تو یہ خواہش نہ تھی کہ یہ مر جائے لیکن اب یہ مر گیا تو شیطان اب کامیاب ہوگا اور یہ خبر پھیل جائے گی کہ موسا علیہ السلام فرعون کے اقدامات کو اندر اندر کھوکھلا کر رہے ہیں اور جو میری پلاننگ ہے اور جس طریقے سے میں فرعون کے خلاف ایک فضا بنا رہا ہوں وہ پہلے سے بات عام ہو جائے گی اب مجھے کام کرنے میں مشکل ہوگی ان نہو ادوبین بے شک شیتان دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا ہے حضرت موس علیہ السلام کا اس کو مارنا یہ گناہ نہیں تھا کیونکہ کافر تھا ظالم تھا اور اسے مارنا جائز تھا دوسری بات یہ کہ موسا علیہ السلام نے مارنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا آپ تو اسے ظلم سے روکنا چاہتے تھے تیسری بات یہ کہ مکے سے عام طور پہ لوگ مرتے نہیں ہیں تو کسی طور پر بھی آپ نے مارنے کا نہ ارادہ کیا اور نہ ہی اس کو مارنا کوئی گنا تھا قال ربی اس کے باوجود نبیوں کی آجزی دیکھیں حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کی ربی اے میرے رب ان تو نفسی بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا یہ آپ کی آجزی ہے انکساری ہے وہ نیک بندے نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں وہ معصوم عل ہیں ان سے گناہ ہو نہیں سکتے اور ہم گناہ کر کے بھی یہ کہیں کہ نہ جانے کون سا گنا ہو گیا کہ اس لیے مصیبت آ گئی یعنی گویا کہ نہ جانے کون سی خطا ہو گئی ہم تو ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم باغی بستامی یا امام غزاری سے بھی چار ہاتھ آگے ہوں کہ ہم سے تو کبھی نماز فجر زندگی میں کزائی نہ ہوئی ہو یہ کبھی ہماری زبان سے جھوٹ نکلا ہی نہ ہو ایک دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نا جانے کون سی خطا ہو گئے تو یہ ہمارے لیے درس ہے ہماری تعلیم ہے فغ فر اے پروردگار مجھے بخش دے فر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتوں کو نازل فرمایا ان نو ہو الغفور رشیب بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اب حضرت موسا علیہ صلاح نے اللہ کی جناب میں جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ فرونی اس قدر ظلم کرتے ہیں اور لوگ مجھے موسا بن فرعون سمجھتے ہیں لوگ مجھے فرعون کا بیٹا سمجھتے ہیں اور لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں فرونیوں کے ساتھ ہوں تو گو کہ میں ان کا مددگار نہیں ہوں لیکن لوگ مجھے مددگار سمجھتے ہیں تو آپ نے دعا کیے پروردگار ایسا کرم کر دے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ میں ظالموں کا مددگار نہیں ہوں کی اے میرے رب بیما ان عمتا اس کے سبب کہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے جو مجھے نوازا ہے ان نعمتوں کا اور اس فضل و کرم کا واسطہ فلن عقوی اور لل پس ہرگس میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں مجھے ایسا کر دے کہ کوئی مجھے ظالموں کا مددگار نہ سمجھے دیکھیے کتنی پیاری سوچ ہے کہ ظالم نہیں ہیں مگر لوگ ظالموں کا مددگار سمجھیں یہ بھی آپ پسند نہیں کرتے تو برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے یا برے لوگوں کی صحبت سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ گھوم رہا ہے یہ بھی ایسا ہی ہوگا اور آپ کا فرعون کے محل میں جو رہنا تھا وہ مجبوری میں تھا کہ فرعون نے ظلم کیا تھا اور اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ کھلم کھلا فرعن کی مخالفت نہیں کی جا سکتی تھی تو آپ نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب حاکم ظالم ہو اور ایسا جابر ہو کہ اس کی کھلم کھلا مخالفت نہ ہو سکے تو پھر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ لوگوں کے ذہن اسلام کی طرف آ جائیں مجھے ثانی علیہ رحمان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے کہ جب اکبر ظالم تھا اور دین اسلام کے نقشے کو بدلنے لگا تو آپ خطوط لکھتے اور کسی بھی علاقے میں آپ کا خط مریض لے کر جاتا راتوں رات اس کی کاپیاں بنائی جاتی ہیں. فوٹو اسٹیٹ مشین تو اس وقت ہی نہیں ہاتھ سے لکھا جاتا اور پھر یہ خطوط بانٹ دیے جاتے ان خطوطوں میں اللہ نے وہ برکت رکھی کہ اکبر اسلام کے نقشے کو بدل نہ سکا فاس بح فل پھر صبح شہر میں نکلے خواہ ڈرتے ہوئے یا اس انتظار میں نکلے کہ کیا ہوتا ہے اپنی جان کا خوف نہیں اصل یہ کہ اب میرے مشن کا کیا ہوگا فائدہ پس اچانک اللہ وہ شخص اس تن جس نے گزشتہ کل مدد مانگی تھی یس ریخو وہ آج بھی حضرت موسا علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اب وہ دوسرے فرونی سے جھگڑ رہا ہے اور اس بنی اسرائیلی مسلمان کو وہ فرونی مار رہا ہے تو موسا علیہ السلام نے سوچا کہ جب پتہ بھی ہے کہ ہم مظلوم ہیں یہ لوگ ظالم ہیں ان کے پاس اقتدار ہے حکومت ان کے ساتھ ہے پھر بھی یہ احتیاط کیوں نہیں کرتا اسے پٹنے کا بڑا شوق ہے قلو موسا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا ان نقل غبی مبین بے شک تو ہی کھلا گمراہ ہے خود ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ کسی کو مارنے کا موقع ملے تو احتیاط کیوں نہیں کرتا جب آپ نے جلال میں اس سے فرما دیا پھر آپ سے دیکھا نہ گیا آپ نے دیکھا کہ فرونی کافر اس کو مار رہا ہے اور یہ پٹ رہا ہے تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا آپ اسے ڈانٹ تو چکے تھے مگر پھر بھی آپ آگے بڑھے تاکہ آج بھی آپ اس کو چھوڑا دیں پس جب انادہ موسا علیہ سلام نے ارادہ کیا ادوا تاکہ اس شخص کو پکڑیں گرفت کریں اس شخص کی جو موسا علیہ سلام اور بنی اسرائیلی مسلمان دونوں کا دشمن ہے یعنی فرونی کافر آپ اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے وہ بنی اسرائیلی مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گیا اس نے خیال کیا کہ موسا علیہ السلام نے ابھی مجھے ڈانٹا ہے اور آپ نے مجھ پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو اب یہ مجھے ایک مکہ رسید کریں گے اور کل وہ مکے کا انجام دیکھ چکا تھا تو اس نے کہا آج میرا کام تمام ہو جائے گا قلع یا موسا چیخ پڑا اور کہنے لگا اے موسا اتری کیا آج آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کما قتل جیسا کہ کل آپ نے ایک جان کو مار دیا بس اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات عام ہو گئی کہ موسا علیہ سلاۃ نے کل اسے قتل کیا ہے فرعون کی قوم فرعون کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب موسا علیہ سلاۃ والسلام نے ایسا کام کیا ہے اور جب یہ بات سامنے آئی تو ساری باتیں سامنے آنے لگی کہ فلاں وقت انہوں نے آ کر ہمیں یہ کہا کسی نے کہا کہ ہمیں آ کر یہ کہا کہ فرحان خدا نہیں ہے تو فرحان سمجھ گیا کہ اچھا یہ وہی نوجوان ہیں کہ جن کے بارے میں کاہینوں نے کہا تھا یہ تیری سلطنت کو تباہ کر دیں گے تو یہ میرے محل میں رہ کر آہستہ آہستہ میری بنیادوں کو کھود رہے ہیں اور میرے ظلم و ستم کے خلاف آہستہ آہستہ آواز اٹھا رہے ہیں اس بنی مسلمان نے مزید کہا ایموسا ان تری انتقا جبارنگ جب پلار دی آپ زمین میں جابر بننا چاہ رہے ہیں کہ جس کو چاہیں آپ مار دیں تو آپ فرون کے محل میں رہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے یعنی وہ بالکل غلط فہمی کا شکار ہو گیا وما ترید انتقون امین السلشی اور آپ اصلاح کرنا نہیں چاہتے آپ نے اسے مار کیوں دیا کل اگر آپ چاہتے تو اس پر ایسی سختی کرتے کہ وہ آئندہ مجھ پہ ظلم نہ کرتا مگر اسے جان سے تو نہ مارتے تو آپ اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ آپ جابر بننا چاہتے ہیں یہ بنی اسرائیلی مسلمان نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں حضرت موسا علیہ السلام نبوت کا دعوی فرمائیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں وہ بنی اسرائیلی مسلمان ایک موسا علیہ السلام کو ایک فرض سمجھتا تھا کہ وہ ناجانے جانے کہاں سے آئے ہیں فرعون کے محل میں رہتے ہیں بس اتنا جانتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ آپ فرعون کے محل میں رہتے ہیں لیکن مظلوموں کے ہمدرد درد ہیں جا رج الم من اکسل مدینہ شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد آیا یس دوڑتے ہوئے آیا یہ فرون کے محل میں رہتا تھا لیکن دل سے بنی اسرائیلیوں کا اور موسا علیہ السلام کا ہمدرد تھا یہی شخص ہے جو بعد میں ایمان لے آیا اور کافی عرصے تک یہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور پھر ایک موقع پر اس نے ایمان کا اظہار کیا تو فرونیوں نے اسے مار مار کے شہید کر دیا تو یہ شخص فرون کے خاص مشیروں میں شامل تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ موسا علیہ السلام جیسے ہی محل میں داخل ہوں گے انہیں گرفتار کر کے انہیں شہید کر دیا جائے گا یہ دوڑتا ہوا آیا کالیا موسا بولا اے ان انا بے شک سردار فرون کے درباری یا تمیر کا آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کا، تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں پس آپ یہاں سے چلے جائیں ان کا من سے خیم بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں میری نصیحت پر آپ عمل کریں فخر جمینا موسا علیہ السلات وسلام وہاں سے روانہ ہو گئے خائفن ڈرتے ہوئے یہ تو اور انتظار کرتے ہوئے کہ اب کل کیا ہوگا مفسرین فرماتے ہیں ڈر اپنی جان کا نہیں تھا ڈر اس مشن کے بارے میں تھا کہ جو مشن ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اس مشن کی تکمیل کے اندر کیا ہوگا کیا میں فرونگ کے خلاف ایسا ماحول بنا سکوں گا کہ بنی اسرائیلی مسلمان جو ظلم کا شکار ہیں انہیں کیا میں فرعون کے ظلم سے بچا سکوں گا کیونکہ ابھی تو بہت کام کرنا تھا لیکن راز کھل گیا قال بھی آپ نے دعا کی اے میرے رب نی مین القومی و تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے اور جو میرا مشن ہے اس میں مجھے کامیابی عطا فرما